أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنت خير أمة أخرجت للناس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 اسرا اور میرا اسرا اور یہ حکمت یہ تھی آپ کے اوپر اگر قریش کے لوگ ایمان نہیں لے آ رہے طائف کے لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں مکہ کے لوگ آپ کو قبول نہیں کر رہے تو آپ پریشان نہ ہو اگر مکہ کے لوگ بلو خانے کعبہ میں آپ کو, کو نماز, نماز, نماز اپنے ساتھیوں, ساتھیوں کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتے تو آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو اٹھا لے آ رہا ہے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت میں جب کہ آپ نبی کریم سر سر الجھن اور پریشانی کے شکار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاراج کا آپ کو عطا کیا لریڈی لسجدل ہر میل مسجد اکثل کس میل بس الحمد والسلام على رسوله المطین و بعد حاضرین مجلس اللہ کے بےحد انتہا فضل و کرم کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت یہ نوی کڑی کا آغاز ہوا چاہتا ہے حاضرین آج جہاں سارا علم اسلام نبی علیہ سلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف اسرائیل نژاد ملون امریکی جس نے نبی علیہ و السلام کی شان رسالت میں گستاخی کی جیسے کہ حقیقت مسلم ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے, سے تا امروز چراغ مستفیوی سے شرار ابو لہبی یہ آج بھی کوئی نئی بات نہیں بلکہ شرار ابو لہبی کی ایک کڑی ہے جو آج ہمارے درمیان رونما ہو رہی ہے آج کا یہ اجلاس اور آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ کڑی بھی اس احتجاج میں شامل ہے کہ جو نبی علیہ السلاۃ والسلام کے شان میں گستاخی کرے حاضرین دشمنان اسلام جہاں شان میں گستاخی کرنے میں آگے بڑھ جائیں اس لیے ہمارا یہ سیوا ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے نبی علیہ سلاد وسلام کی سیرت سننے اور سنانے کے لیے قدم آگے بڑھائیں الحمد پچھلے آٹھ ہفتوں سے یہ ہماری سلسلہ وار دروس کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے پچھلے درس میں ہم, ہم نے الحمدللہ نبی علیہ سلاۃ سلام کے مکی دور کے بارے میں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ستایا گیا شیب اب طالب کے وہ خطرناک ایام وہ دل سوز ایام جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابِ کرام رضوان اللہ علمت اور صحابیات کے کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے کتنی خطرناک سختیوں کو انہوں نے جھیلا اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر کل میں الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم اور لاحق ہوا کہ ابو طالب کا انتقال اس کے بعد اور ایک غم اللہ کے رب العالمین کی طرف سے ہوا کہ آپ کی شریکہ حیات قضیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مایوس ہو کر طائف پہنچتے ہیں طائف والوں سے امیدیں لے کر دس دن وہاں پر تبلیغ کی لیکن طائف والے مکہ سے بھی زیادہ سخت دل نکلے اور انہوں نے ابواشوں او اور بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا ایسا حالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ پریشان ہو چکے اللہ رب العالمین نے دلاسہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں پر بادل سیا ہوتا ہے وہیں پر پہاڑوں کا فرشتہ نمودار ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں آپ اجازت دے کہ یہ دو پہاڑ جو مکہ کے درمیان مکہ جس کو گھیرا ہوا جن دو پہاڑوں کو اگر ان دو پہاڑوں کے درمیان اہل مکہ کو پیس کر رکھ دیا جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل ممکن ہے مجھے امید ہے کہ یہ نہ صحیح یہ نہ صحیح لیکن آنے والی نسلیں ان کی ضرور برور اسلام قبول کریں گی جس امید کی آج امنگ طی وی کرن مکہ المکرمہ ہے وہ طائف کی زمین ہے جہاں پر کل میں توحید کا بول بالا ہے اور اگلی باتیں جو ہیں ان اللہ تعالیٰ ہم سنتے ہیں شیخ محترم سے میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ مقصود حسن حسن فیضی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں استاد محترم سے کہ وہ اگلی باتیں اور اگلی جو نسائیں ہیں سے ہمارے درمیان پیش کریں السلام علیکم ورحمت ورحمت بسم اللہ رحمۃ اللہ الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم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 سبحان کلا علامہ رق دتم ملسانی یف قولي کوزیز ساتيو اور قابل احترام دینی بھائیو ہماری اور آپ کی پچھلی مجلس یہاں پر آ کر کے رکی تھی یا ہم اور آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے متعلق اس جگہ پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے اور تقریباً ایک مہینہ یا چالیس دن مکہ مکرمہ سے غائب رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہے تو سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ آپ کس کی حفاظت میں آ رہے ہیں اس وقت ایک بڑا اہم مسئلہ تھا کہ کوئی بھی آدمی جو باہر سے آتا تھا یا ان لوگوں کی نظر میں کسی کسی شخص نے اگر جرم کیا ہوتا تھا تو پھر اس معاشرے میں شامل ہونے کے لیے کسی کی صاحب سرکردہ انسان کی پناہ بڑی ضروری ہوا کرتی تھی اور اس کی اس زمانے بڑی اہمیت دیتے تھے حتیٰ کہ اگر قاتل بھی کسی کی پناہ میں آ جائے اور وہ اس کو پناہ دے دے تو اسے چھڑھانی نہیں ہوتی تھی اگر جاہلیت یا قبائلی تاریخ آپ پڑھیں تو یہ چیز آپ کو بہت کچھ نظر آئے گی بلکہ یہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں کیونکہ عام طور پر آپ لوگوں کی زبان وہ نہیں ورنہ اگر ان کے ساتھ ملے تو آپ کو جس اس شہر میں ہیں یا اس آپ کے مغرب کی طرف یا آپ کے اس طرف مغرب شمال کی طرف جنوب کی طرف جو شہر ہیں آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اصل وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں وہ اس خاندان کے رہنے والے اصل میں نہیں ہیں کہیں دوسری جگہ سے انہوں نے وہاں پر کوئی جرم کیا کوئی غلطی کی یا رودی کی تلاش میں آئے تو یہاں کا جو بڑا قبیلے کا کوئی سردار تھا اس کی پناہ میں آ گئے اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کیا کرتا تھا اجنبی سمجھ کر کے کوئی اسے تنگ نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ جیسے آج تھا اور پولیس کا اور یہ نظام اس وقت نظام تو تھا نہیں آئے تو سب بڑی حفاظت لوگوں کی یہ مانی جاتی ہے کہ ہم بھائی پولیس کے شکایت کر دیں گے لیکن اس وقت کوئی پولیس وغیرہ تو تھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تھے تو ایک طرح سے اہرے مکہ سے ناراض ہو کر کے نکلے تھے اور ان کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جرم تھا کہ آپ یہاں سے گئے کیوں لہذا اب دوبارہ داخل ہونے کے لیے کسی کی پناہ اور کسی کی مدد اور حفاظت درکار ہوتی ہے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک وادیہ نخلا میں رکے رہے جیسا کہ پچھلے ہفتے میں ذکر آیا ہے جہاں جن آ کر کے مسلمان ہوئے اور وہاں سے چل کر کے آپ غار خیرا کے پاس آ کر کے رک گئے اس لیے کہ اب قریب تھا مکے کی جو آبادی تھی آج تو سے بہت دور تک مکے کی آبادی پہنچ چکی ہے اس وقت یہ مکے سے باہر کا علاقہ تھا مکے سے باہر کا علاقہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو اس وقت آپ کے غلام زید بن ہارسا جو آپ کے ساتھ رہے یا کہ آپ سے جا کر کے وہ وادی نخلا میں ملاقات کیے آپ سے کہتے ہیں کہ کئی فتح خلو علیہ رسول اللہ وہ آپ صلیم اب آپ کیسے داخل ہوں گے مکہ میں اہل مکہ کے پاس کیسے آپ جائیں کیا منہ لے کر کے جائیں گے ان لوگوں نے آپ کو مکے سے نکالا ہے اب آپ کی حفاظت کون کرے گا آپ کے جو آپ کے سب سے بڑے محافظ تو دنیا میں نہیں رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک ایمان سے بھرا ہوا اور اللہ تعالی کے وعدے پر مکمل یقین میں ڈوبا ہوا ایک جملہ فرمایا ہے جسے ہر مومن کے لیے اپنے ہرد جان بنانا چاہیے اور ہر مومن کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے آپ وسلم میں فرمایا کہ یا زید ان اللہ جا ماتا مخرجا و ان اللہ ناصر دین ہی و میربی تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہا کہ اے زید پریشان نہ ہو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سرفرم تسلی کے لیے ظاہر بات طائف کے آستے ہی میں اللہ نے دو ایسی چیزیں ظاہر کر دی تھی جس سے آپ کا ایمان اور یقین اور عزم اور پختہ ہو گیا تھا آپ کا تو آپ فرمایا کہ اے زید جو تم مشکل گھڑی دیکھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس گھڑی سے نپٹنے کی کوئی صورت پیدا کرے گا اور یہ سمجھ لو تیسری دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی اپنے دین کو ظاہر کرنے والا ہے اپنے دین کی مدد کرے گا اس کو بے ہمیں بے مدد نہیں چھوڑے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اپنے نبی کو تمام لوگوں کے اوپر غلبہ اور فوقیت دے گا یہ جملہ آپ وسلم نے استعمال کیا لیکن ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا اللہ تعالی کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں عمومی طور پر ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے حضرت مریم کو کھانے اور پینے کی ضرورت پڑی حالانکہ وہ ابھی درد زے کی سے فارغ ہوئی ہیں ان کو تکلیف ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو ان کے گود میں انگور انگور اور کھجور کے گچھے لا کر کے دے دیتا لیکن آپ نے کیا بیان اللہ نے کیا بیان فرمایا وہ حسی الئی کی بھی کھجور کے تنے کو تم جھوڑو یعنی سبب ضرور اختیار کرو اسی لیے یہ کہ ہاں مسجد میں یا کہیں بیٹھ جانا صرف دعا پر اکتفا کرنا خانقاہوں کا نظام پیدا کر لینا اور اسباب سے کنارے ہر جانا یہ ایک مومن کی شان اسلامی تعلیم نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ پر توقل کرنے والا کون ہوگا بھروسہ کرنے والا کون ہوگا آپ اللہ تبکل مکے میں داخل نہیں ہو گئے نہیں اس وقت کسی ایسی جگہ پر داخلے کے جو اسلوب اور طریقے تھے آپ نے اسے استعمال کیا چنانچہ آپ نے ایک شخص کو بھیجا متریب ابن عدی کے پاس اور یہ کہا کہ آپ مجھے پناہ دیجئے میں آپ کی پناہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں متری ابن عدی کے سامنے جب یہ گزارش آپ کی طرف سے پیش کی گئی تو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنے بچوں کو بلایا اور کہا سب کے سب لوگ ہتھیار لے کر کے تیار ہو جاؤ اور مسجد حرام کے پاس کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ ہم نے محمد اللہ مسلم محمد کو پناہ دے دی اور جب یہ خبر آپ کو پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید آرسا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے تشریف لے گئے مسجد حرام وہاں جا کر کے آپ نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کیا طواف کرنے کے بعد دو رکعت نمات پڑھی اس کے بعد ان لوگوں کی نگرانی میں کن کے متمن عدی اور ان کے جو رشتے دار تھے ان کی نگرانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور متوبن عدی نے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اب ان کے ساتھ کوئی آدمی تار نہ کرے انہیں کوئی تکلیف نہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اور متعب ابن عدی کی اس احسان کو آپ کبھی بھولے نہیں متعب ابن ادی کی اس احسان کو آپ کبھی بھولے نہیں ہیں حالانکہ متعب ابن ادی بھی ان لوگوں میں شامل تھے جیسے کہ آگے آئے گا کہ ہجرت کی شب جو لوگ تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے ہجرت کی شم جو لوگ تلوار لے کر کے آپ کو قطر کرنے کھڑے تھے اس میں مطمئن عدی بھی شامل تھے لیکن مطمئن عدی کا یہ احسان تھا آپ بھولے نہیں غزو بدر کے موقع پر جب ستر مشرقین گرفتار ہوئے اور ہو ستر قتل کیے گئے تو گرفتار لوگوں سے متعلق آپ نے فرمایا تھا آج اگر مطمئن عدی زندہ ہوتے اور ان لوگوں کے بارے میں سفارش کرتے تو ان کی سفارش پر ان تمام لوگوں کو میں رہا کر دے متعب مترمن عدی کے اس احسان کو آپ کبھی بھولے نہیں تھے وہاں سے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف سے واپس آنے کے بعد دین کی تبلیغ میں لگ گئے رسول اللہ پھر طائف سے مکہ کی طرف آئے برائے دعوت و تبلیغ حق سے پھر سر بکف آئے یہاں بحر تجارت سب قبیلے آتے قبائل آتے جاتے تھے رسول پاک انہیں جا کر پیام حق سناتے تھے بہت سے خوش نصیب اللہ خوش نصیب اللہ پر ایمان لے آئے گھروں کی سمت پلٹے دولت عرفان لے آئے تو بہت سے اس وقت ہے کیونکہ آپ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تھے تو وہ دلکادا کا مہینہ تھا کون سا مہینہ تھا دل کا اور حاجی لوگ مکے میں چاروں طرف سے آنے شروع ہو گئے تھے اکیلے لوگ بھی آ رہے تھے سواری پر بھی آ رہے تھے پیدل بھی آ رہے تھے دور سے بھی آ رہے تھے نزدیک سے بھی آ رہے تھے حتیٰ کی ہزار ہزار کلومیٹر دور سے اس وقت بھی لوگ ہٹ کرنے آیا کرتے تھے ہزار ہزار کلومیٹر یمن سے اور یمن کی آخری حد سے عراق سے اور عراق کی آخری حد سے شام سے اور شام کی آخری حد سے لوگ مکہ مکرمہ حج کرنے اس وقت بھی حالت کفر میں بھی لوگ آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب حج کا موسم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کباہر سے آنے والے لوگوں کے سامنے برابر اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہتے ان کے پاس جاتے ان کے ڈیروں میں ان کے ٹھکانوں پر جاتے ان سے ملاقات کرتے اور انہیں دین کی تبلیغ کرتے چنانچہ ایک صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے ربیعہ ابن عباد وہ بیان کرتے ہیں کہ میں میں تجارت کے لیے مکہ آیا وہ حد کا موسم تھا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں دیکھا مینا میں دیکھا کہ لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ہر ایک کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتے تھے الناس ان ان بھی سیاح یہ آپ کی سب سے اہم دعوت تھی اے لوگ کسی ایک کے خاص نہیں کرتے تھے آپ اے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ان موسم میں ایک اور مطالبہ بھی تھا وہ دوسرا مطالبہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ یہ تھا کہ اب یہاں مکہ کے لوگوں نے مجھے اللہ کے دین کا کام کرنے سے روک دیا ہے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں تو ہر قبیلے کے پاس جاتے اور کہتے کیا تم میں کوئی شخص ہے جو ہماری حفاظت کے لیے تیار ہو ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے اور میں اس کے ساتھ چلوں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے فعن قریشن من اوبلی گلام ربی اس لیے کہ قریش نے مجھے نبی کریم صلی اللہ, اللہ تبارک و تعالی کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے لیکن ساتھیوں تعجب کریں گے آپ کہ نبی کریم سر پورے موسم حج میں دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے لیکن شاید ہی کوئی ایک مسلمان ہوا کرتا تھا اسی لیے دیکھیں گے باہر سے آنے والے لوگوں کے مسلمان ہونے کی تعداد اتنی ہے کہ آپ انہیں ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلاح سلام کے اس میں کوئی کمی نہیں تھی آپ کے محنت میں دعوت کا کام کرنے میں کوئی کمی نہیں تھی آپ کی کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی ہماری اور آپ کی طرح آپ کی دعوت میں کسی قسم کس کا نقص نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پورا موسم حج گزر جاتا تھا اور آپ کے اوپر ایک شخص بھی ایمان نہیں لاتا تھا ذرا سوچے پوسرا برا موسم حج گزر جائے لیکن ایک آدمی بھی آپ کے اوپر ایمال لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیوں آخر وجہ کیا تھی وجہ کیا سوچنے کی بات ہے وجہ کیا تھی ساتھیوں میں سوچنے لگا تو مجھے اس کی دو تین یا چار وجہیں معلوم ہوئی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہ غور کریں کہ پورے عرب میں سب سے اونچا اور احترام کا مقام اہل مکہ کو حاصل تھا کیوں اس لیے کہ اللہ کے گھر کے وہ نگراں اور پاسبا بنے ہوئے تھے اللہ کے گھر کے نگنا اور پاسباں بنے ہوئے تھے جب تک ان کا کوئی آدمی میلا سے مزطلفا روانہ نہ ہو روانہ نہیں ہوا کرتے تھے جب تک مینا سے مکہ آنے کی اجازت نہ دے حاجی لوگ اس وقت مکے سے باہر نہیں جاتے تھے حتیٰ کی اگر وہ کسی کو طواف کرنے کے لیے کپڑا نہ دیں تو لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے یہ مقام حاصل تھا تو چونکہ ایک ان کو ایک اونچا مقام حاصل تھا اور ان کے جو بڑے بڑے تھے خصوصی طور پر جیسے ابو جہل ہے ابو لہب ہے یہ نے عدی ہیں ابو البختری ہیں یہ لوگ اول تو ایمان نہیں لائے تھے سانیہ ان میں کچھ لوگ آپ کے خلاف بہت پروپگندا کیا کرتے تھے پچھلی مجلس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ باقاعدہ ان کی اپنی ایک کمیٹی ان کی پارلیمنٹ اکٹھا ہوئی کہ اس دین کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کیا ترکیبیں کرنی چاہیے اور کوئی ایسا راستہ نہیں ہے امکانی راستہ جو ان کے سمجھ میں آیا اور لوگوں نے اسے استعمال نہ کیا ہو آپ کو ظاہر بات تکلیفیں دی آپ پر پابندی لگائی آپ کو جھوٹا کہا نوز بلّہ منظال آپ کو شاعر کہا آپ کو مجنون کہا آپ کو جادوگر کہا جو کچھ بن سکتا تھا ان سے انہوں نے آپ کے ساتھ اور یہی کیا کم ہے کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے اور یہی کیا کم ہے کہ جو لوگ اپنے دین بچانے کے لیے مکے سے باہر گئے لوگ وہاں بھی انہیں سکون لینے نہیں دیے تو چونکہ نبی ساتھ آپ کے خلاف بڑا پروپگنڈا کرتے تھے لوگ اس لیے باہر سے آنے والے لوگ جلدی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے لیکن بعد میں جو لوگ مسلمانوں نے افسوس رہا ہے کہ مسلمان ہو گیا ہوتا جیسے لوگوں کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے تو پہلی وجہ تھی کہ مکے کے قریش کی چونکہ سرداری تھی اور قریش کے لوگ آپ کے خلاف پروپگنڈا کیا کرتے تھے لہذا لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے وقت نہیں کہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ دعوت اور سرداری کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا لوگوں کے لیے مشکل کام تھا اس لیے کہ اگر وہ دعوت لے کر کے اٹھتے ہیں تو لوگ آپ کے خلاف بنیاد ہو جائیں اور بعض واقعات ایسے آئے چنانچے ربیعہ اور شیبان کے لوگ یہ کہاں کے رہنے والے تھے عراق کے رہنے والے تھے وہاں سے آئے ہوئے تھے تو جن لوگوں کو نبی کریم سرم دعوت دینے دعوت دیے تھے حج کے موسم میں اس میں ربیعہ اور شہبان کے لوگ بھی موجود تھے آپ جب ان کے پاس گئے ان میں مسنا ابن حارثہ بھی تھے جو بعد میں بڑے قائد نکلے ہیں ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے آپ کی بات تو بڑی اچھی لگی بڑی پسند آئی آپ کی بات لیکن ان لوگوں نے کہا کہ کسرا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ کسرا جس کی اجازت نہ دے اس کی حفاظت کا ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے کسرا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے وہ ہمیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ دے جس کے ساتھ عہد کرنے کا وعدہ کرنے کا حلف کرنے کا معاہدہ کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دے ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہوں کی جماعت ان باتوں کو پسند نہیں کرے گی آپ کی جو دعوت ہے آپ کی جو تبلیغ ہے بادشاہ لوگ اسے پسند نہیں کریں گے ہاں ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جزیر عربیہ میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں تم لوگوں نے سچ کہا بڑی اچھی بات کہی. حقیقت تم نے کھول کر کے رکھ دی اور اللہ کے نبی کو تم لوگوں نے برا بھلا نہیں کہا اللہ تمہارا بھلا کرے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دین کی مدد وہی کرے گا جو دین کی ہر طرف سے کرنے کے لیے تیار ہو یہ نہیں کہ دین کی بات چیزیں مانیں گے اور بات چیزیں ہم نہیں مانیں گے تو کہنے کا مطلب دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو اپنی سرداری و اپنی حکومت کا خطرہ تھا انہیں خطرہ تھا بنو شیبان کو کہ اگر ہم نے آپ کو اپنے آپ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے تو کسرا ہم سے ناراض ہو جائے گا اور کسرا اس وقت کی سپر پاور مانا جاتا تھا حالانکہ ہم تو سپر پاور کہتے ہی نہیں سپر تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس لیکن لوگ جیسے آج کچھ لوگوں کو سپر پاور منا لیے ہیں وہ ان کی بات لوگوں کو ماننا ہی ہے کہ جھوٹ ہے اور دھمکی دے دے کر کے وہ کام کروا لیتے ہیں جو آج کے دوسرے چھوٹے حکام کرنا نہیں چاہتے یہی بالکل چیز تھی انہوں نے کہا کہ کسرا کے ساتھ ہمارا معاہدہ آئے اگر ہم نے آپ کی بات کو قبول کیا تو کہیں کسرا ہمارے ہماری حکومت چھین نہ لے تیسری جو سب سے بڑی بات دین کے قبولیت کے راستے میں ہائل بنی ہے وہ ساتھیوں آپ یہ نہ بھولیں کہ دین پر عمل کرنے میں بہت کچھ قربانی دینی پڑتی ہے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے بھوکے بھی رہنا پڑتا ہے قتل بھی ہونا پڑتا ہے جہاد بھی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہو کہ انسار کہ کتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور انسار نے کیا کچھ نہیں پرداشت کیا ہے اللہ کے رسول اللہ جب مدد کے لئے تیار ہوئے ہیں تو. تو ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تھا کہ ہاں بھائی ہم آپ کی مدد تو کر رہے ہیں لیکن یہ بتائیے کیا آپ کے بعد آپ کو بادشاہت مل گئی آپ کے بعد پھر ہم کو بادشاہت ملے گی کہ مادشاہت نہیں ملے گی یہ بہت بڑا اعتراض لوگ کیا کرتے تھے چنانچہ بنو عامر ابن سعسا آپ کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت پیش کی اس میں ایک شخص تھا اس نے کہا ہمارے خاص کا نام بحیرہ ابن فراز تھا اس نے کہا کہ اگر یہ نوجوان اے جوان مجھے مل جائے تو میں سارے عرب کو کھا جاؤں گا اس کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ آپ کو لے کر کے ہم عرب سے لڑے اور ہم کامیاب ہو گئے ظاہر بات بادشاہ کون بنے گا آپ بنے گے اس لیے کہ اصل قیادت کس کے ہاتھ پہ ہاتھ آپ کا لیکن آپ کے انتقال کے بعد یہ قیادت ہم کو ملے گی کہ نہیں ملے گی ان لوگوں نے کہا یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد بادشاہ کون بنے گا ہم بنے گے کہ نہیں بنے گے آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالی کا معاملہ ہے اللہ تعالی جس کو چاہے گا دے گا یہ دین اللہ تعالی کا ہے معاملہ اللہ کا ہے جس کو چاہے گا حاکم بنائے گا ان لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے آپ کی مدد کے لیے عرب کے سامنے سینے پر گولیاں اور تیر ہم کھائیں اس کے بعد جب ہم آپ کی مدد کریں آپ کامیاب ہو جائیں تو حکومت کسی اور پاس چلے جائے یہ نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا بعد میں یہ لوگ جب اپنے گھر واپس گئے ہیں تو ان میں ایک بہت بوڑھا تھا وہ حج پر نہیں آیا ہوا تھا جانے کے بعد بوڑھے نے ان سے ذکر کیا کہ ہاں بھائی کیا عجیب عجیب چیزیں ہوتا ہے نا سفر کوئی بھی آتا ہے تو اس کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں اور سفر میں اس کے سامنے کیا کیا عجیب و غریب چیزیں پیش آتی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو لوگ بیان کرنے لگے کہ ہاں بھائی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو یہ باتیں کر رہا تھا ہم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ طے کرنا چاہا لیکن وہ راضی نہیں ہوا یا ہم راضی نہیں ہوئے وہ بوڑھا اپنا سر پیٹنے لگا کہا کہ اے لوگوں ذرا سوچو یہ چیز جو تم گما کر کے آئے ہو کیا ملنے کی امید ہے کہ امید نہیں ہے یہ موقع جو تم نے ضائع کر دیا ہے یہ موقع تمہیں پھر دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس کی باتوں کو مان لینا چاہیے تھا اس لیے کہ بنو اسماعیل کے کسی بھی شخص نے کبھی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا ہے تجربے کار بوڑھا تھا بنو اسماعیل کے کسی بھی شخص نے کبھی جھوٹا دعویٰ نبوت کا نہیں کیا ہم نے یہ نہیں پایا ہے لہذا وہ حقیقت میں اللہ کا نبی ہے تو میں اس کی بات قبول کر لینا چاہیے تھا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں دلحجا دلخا گزر جاتا دل گزر جاتا آپ دعوت کا کام کرتے رہے کرتے رہتے لیکن پورے موسم میں آپ کے اوپر ایمان لانے والا کوئی نہیں ملتا اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ جو تین بجے ہم نے بڑی اہم بیان کی وہ کیا ہے لوگ لوگوں کا پروپکنڈا دوسرے اپنے سرداری کا خوف تیسرے یہ چیز دنیاوی مصلاحت کو پیش نظر آپ اخروی مسلحت کو پیش نظر نہ رکھنا دنیا مسلح کو پیش نظر, نظر رکھنا اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے لیے اس خدمت کو اور اس نعمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی نعمت کو جن لوگوں کے لیے مقدر کر رکھا تھا وہ کون تھے کون تھے وہ یثرب کے لوگ تھے انصار کے لوگ تھے ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اسی سال حج کے موقع پر آپ پورے مینا کے اندر یہ اعلان کرتے پھرتے تھے حلمن ردل یمل علاقوں میں قریش ان قد اونی ان اوبلی کلام عرب بھی ہے کوئی جو میری مدد کرے مجھے اپنے ساتھ لے جلے میری حفاظت کرے تاکہ میں اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچا دوں اس لیے کہ قریش اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچانے سے مجھے روک دیا بنو حمدان کے کچھ لوگ تھے آپ ان کے پاس جب پہنچے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی حفاظت کروں گا میں آپ کی حفاظت کروں گا اور آپ کو اپنے ساتھ اپنے علاقے میں لے کر کے چلتا ہوں تاکہ آپ آزادی کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں لیکن پھر اس کے بعد سوچتا ہے کہ کہیں یہ میرا فیصلہ جذباتی تو نہیں ہے اس سلسلے میں میں اپنی قوم سے مشورہ تو نہ کر لوں چنانچہ کہتا ہے ایسا کرے کہ آپ اس سال رک جائیں تھوڑی ہی دیر میں کہتا ہے آپ اس سال رک جائیں میں جاتا ہوں اپنی قوم کے لوگوں سے مشورہ کر کے آتا ہوں تو آئندہ سال آپ کو لے کر کے چلوں گا ان کا جانا تھا وہ واپس گئے کہ یثرب کا ایک وقت رجب کے مہینے میں اس لیے کہ آئندہ سال دن کا دن ان لوگوں کو آنا تھا تو یثرب کا ایک وفد مدینہ منورہ پہنچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بات چیت ہوئی ہے. تھا کیا ساتھی ہو جہاں تھوڑا سا رک کر کے ایک چیز کو سمجھ لیں یثرب جسے اب مدینہ منورہ کہا جاتا ہے اس میں دو قسم کے لوگ آباد تھے ایک تو وہ لوگ تھے جو سدے سد ارم جو یمن میں تھا وہ ٹوٹا ہے اور پانی نے ان کے اوپر حملہ کیا سیلاب آیا ہے تو وہاں سے بہت سے لوگ اور بہت سے قبیلے ہجرت کر کے آ کر کے کوئی طائف کے پاس کوئی یسیف کوئی یہاں آ کر کے آباد ہو گئے اصدی خاندان وغیرہ جو تاریخ مشہور ہے وہ یہیں سے تعلق رکھتے تھے تو انہیں میں سے ایک جماعت مدینہ منورہ یعنی یثرب میں آ کر کے آباد ہو گئی تھی جن کے دو قبیلے بڑے مشہور تھے قبیلے اوس اور قبیلے خزرج اور تیسری ایک جماعت مدینہ منورہ میں آباد تھی وہ یہودیوں کی تھی اس لیے کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا ہے فلسطین کے اوپر بیت المقدس قدس کے اوپر حملہ کیا ہے تو یہودیوں کو جہاں قتل کیا وہی پر بہت سے یہودی خود چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور ان میں سے بہت سے یہودیوں نے جزیر عربیہ کا قصد کیا ہے اس لیے کہ اپنی کتابوں میں یہ پاتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا وہ ایک ایسی زمین میں آئے گا جہاں کی زمین کالی ہوگی کنکڑیلی ہوگی اور وہاں کھجوروں کی کھیتی کثرت سے ہوگی تو وہ لوگ جب وہاں سے نکلے ہیں تو کچھ لوگ اولا میں ٹھہر گئے جہاں کھجور پائی جاتی تھی کچھ لوگ خیبر میں قیام پذیر ہو گئے جہاں کھجور پائی جاتی تھی اور کچھ لوگ یا صرف جہاں کھجور کی کھیتی ہوا کرتی تھی تو یہاں یہودیوں کے دو تین قبیلے آباد تھے بنو قینکا بنو نظیر اور بنو قریب جن کا ذکر ہجرت کے بعد جو تذکرہ آئے گا اس کے اندر آئے گا تو یہ تین لوگ آباد تھے اور یہود ہمیشہ سے مکار اور لومڑی چال قوم ہے وہ ہمیشہ سے یہ مکار دھوکے باز قوم ہے یہ. یہ کبھی بھی سینہ تان کر کے سامنے نہیں آتی لا یقاتلونکم اللہ فی قرم محسن او ورائی جد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے لڑائی نہیں کریں گے اللہ یہ کی وہ کیا ہے قلعے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں یا دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر تمہارے اوپر پتھر پھینک لیکن لومڑی چال چلنے میں ہمیشہ کامیاب رہے مکاری میں دھوکہ دینے میں چال چلنے میں ان کا دماغ بڑا چلتا ہے بالکل بنیوں والا دماغ ہے ان کا اور کوئی بڑی بات نہیں کہ ہمارے ہاں جو بنیا وہ انہی کے نسل سے ہوں بالکل جیسے براہموں کا براہمن میں بھی بہادری نہیں بزدل ہوتے ہیں وہ ان کے برخاب خطری بہادر ہوتے لیکن براہمن بزدل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیشے سے حملہ کرے گا آگے سے. کبھی آگے بڑھے یہ نہیں تو کیا ہوا کہ یہ کیا کرتے تھے اپنی وہاں سرداری باقی رکھنے کے لیے اپنا وجود وہاں پر باقی رکھنے کے لیے اوس اور خضرت کو ہمیشہ لڑایا کرتی تھی کبھی اوس کی مدد کیا اور جب دیکھے کہ خضرت ان کے اوپر کامیاب ہو رہے تو کس کی مدد کر دیا خضرت کی مدد کر دیا یہ نہیں کہ ہمیشہ ایک کے ساتھ رہے کبھی اوس کے ساتھ ہیں اور کبھی خزرت کے ساتھ تو کیا کرتے تھے دونوں کو لایا کرتے تھے تو ہوا یہ کہ ایک بار خضرت کا پل بہت بھاری پڑ رہا تھا تو اوس کے لوگ مدینہ منورہ سے یعنی یسریف سے نکل کر کے مکہ آئے لیے آئے ہیں تاکہ قریش سے مدد حاصل کرے خدرت کے خلاف دیکھیں کتنی دور تک آئے تھے چار سو کلو میٹر یہاں پر آئے تھے مدد کے لیے کہ ہماری مدد کریں کس کے خلاف حضرت کے خلاف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور یہ تقریباً گیارہ دس نبوی یا گیارہ نبوی کا معاملہ ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سنے کہ ہاں کوئی قافلہ آیا ہوا ہے اس وقت ابو الحیسر انس بن رافی ان کا سردار تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص آیا ہوا تھا ایک جوان تھا ایاس ابن معاد یہ لوگ مکہ میں منا میں کہیں پر ٹہرے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں سے رہنے والے ہو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور اس مقصد کے لیے آئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جس کے تم آئے ہوئے ہو جس کام کے لیے تم آئے ہو میں وہ چیز بتاتا ہوں جو اس سے بہت بہتر ہے کہا وہ کیا بہتر ہے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں میری مدد کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے مجھے کتاب دی ہے مجھے کتاب دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر کے سنایا یہ کہنا تھا کہ وہ صحابی جو نوجوان تھے ایاس ابن معاد جلدی سے آگے بڑھے اور کہا اے قوم کے لوگو حقیقت یہ ہے کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اس سے یہ بہت بہتر ہے اس سے یہ بہت بہتر ہے اور سارے, کے سارے لوگ اوس سارے کے, سارے کے تھے لیکن اب ان کا جو سردار تھا اس نے نیچے سے مٹی اٹھائی ریت اٹھائی کنکڑیاں اٹھائیں اور اس کے منہ پر مار دیا کہاں بےوقوف کہیں کہ ہم کس پریشانی میں ہیں ہم کس کام کے لیے آئے ہیں تو ہمیں کدھر اٹھانا چاہتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی کہ آپ میں اختلاف ہو جائے گا آپ ان کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے اور وہ لوگ قریش سے مدد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ناکام واپس گئے واپس گئے ہیں کہ جنگے بو زمانے جاہلیت کی بڑی مشہور اور کوریز لڑائی ہے بڑی مشہور اور کھوریز لڑائی ہے جنگے بو بعاث یہ مدینہ منورہ کے شرک شمال میں مسجد نبی کے شرک شمال میں بنو قورزہ کا ایک باغچہ تھا اس علاقے کو بعاث کہا کرتے تھے اور وہیں پر یہ لڑائی پیش آئی تھی اوس کے درمیان اور خضرت کے درمیان ہمیشہ خزرجی کامیاب ہوا کرتے تھے لیکن اس بار اوس کے لوگ یہودیوں کو اور پاس پڑوس کے کچھ قبیلوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے اور جب جنگ چھڑی ہے شروع میں اوس کا خدر کا پیسہ پلہ بھاری ہونا شروع ہوا ہے تو ہوبیر اس بہت مشہور صحابی ہیں ان کے باپ نے اپنے نیزے کو اپنے پیر میں گاڑ کر کے زمین پر کھڑے ہو گئے کہا میں اس وقت تک یہاں سے ہٹوں گا نہیں اگر سے میری جماعت بھاگ کر چلی جائے جب تک کی یا تو ہمیں جیت ہوگی اور یا تو ہم یہیں جی پر مارے جائیں گے جب ان کی قوم نے دیکھا کہ ہاں ہمارے سردار نے اتنی ہمت کی ہے اپنا ہی دے دا. اپنے پیر پر گاڑ لیا ہے اور میدان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پوری قوم پلٹ کر کے آئی ہے اور پھر اوس کے لوگوں کو اس میں کامیابی پہلی بار ملی ہے پہلی بار کامیابی ملی ہے یہود اپنی چال میں کامیاب ہو گئے اور حضرت کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے بلکہ دونوں طرف کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے جنہیں اپنی کرسی کا خطرہ رہا کرتا ہے اپنی سرداری کا خطرہ رہا کرتا ہے اپنے بڑے پن کا غرور رہا کرتا ہے ایک وہ اپنے آپ کو کسی کے زیر فرمان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ سارے کے سارے لوگ مر چکے تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے صرف ایک سردار باقی رہ گیا تھا اس میں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آخری عمر تک آپ مسلمانوں کے لیے مصیبت بنا رہا ہے وہ عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول تھا جو منافقوں کا سردار تھا باقی دوسرے جو سردار اس کے پائے کے تھے سارے کے سارے قتل ہو گئے البتہ ایاس ابن مواد کے بارے میں آتا ہے محمود ابن لبید جو اس حدیث کے راوی ہیں مسنج احمد کے اندر ہے وہ بیان فرما کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کے لوگوں سے سنا وہ کہتے تھے کہ ایاسم کے جب انتقال کا وقت آیا ہے تو ان کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ اکبر کے کلمات جاری تھے اس لیے ان کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو کر کے مرے ہیں کیونکہ آسم و سلم سے یہ چیز انہوں نے سیکھ لی تھی جب دونوں کی طاقتیں تقریباً ٹوٹ گئی تھی دونوں کی طاقتیں ٹوٹ گئی تھیں تو گیارہ, گیارہ نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حج کے موقع پر نکلے آپ کے ساتھ رہتے اب بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوتے علی رضی اللہ تعالیٰ ہوتے کیوں اس لیے کہ عام طور پر آپ رات میں نکلا کرتے تھے مجھے کیا تھی دن میں کیوں نہیں نکلتے تھے آپ بتا سکتا ہے کوئی آپ رات میں خصوصی طور کیوں نکلا کرتے تھے اس لیے کہ دن میں مکہ کے لوگ آپ کو صحیح دعوت کا کام کرنے دیتے ہی نہیں تھے جہاں آپ پہنچے ان کا کوئی پہنچا تھا کہ جھوٹا ہے جادو کرے یہ جادوگرے نوزالی ہے کہ نہیں اس لیے انہوں نے پلان کر لیا تھا نا لہذا آپ رات کی تاریخی میں اندھیرے میں پورے منہ کے اندر گھوما کرتے تھے جہاں سے کہیں کوئی آواز آتی تھی کسی کے بات کرنے کی آپ حضرت صدیق کے ساتھ وہاں پر پہنچ جایا کرتے تھے منہ کے دنوں میں ایک رات گیارہ نبوی کے اندر آپ صلی اللہ مینا کے اندر چہر رہے تھے اور جہاں پر آج بڑا شیطان ہے جہاں آج بڑا شیطان ہے یہ علاقہ عقبہ کا تھا کیوں اس لیے کہ آپ مشرق کی طرف یعنی مکہ آپ کے آگے ہو اور منا پیچھے ہو تو مشرق کی طرف چوڑا چوڑی جگہ تھی اور اس کے بعد دیکھیں آج بھی وہاں پر کیا ہے تنگی تنگ جگہ ہے اور اکبا کہتے ہیں تنگ جگہ کو جبکہ بہت کچھ توڑ تال کر کے برابر کیا گیا ہے پتھر کو لیکن پھر بھی آج وہاں پر جگہ تنگ دکھائی دیتی ہے تو اسی اکبا کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کے بات کرنے کی آواز سنائی دی آپ نے کہا کہ تم لوگ کون سے ہو ان لوگوں نے کہا کہ ہم حضرت کے لوگ ہیں اور نبی کریم وسلم کی رشتہ داری حضرت سے تھی اس لیے کہ آپ کے والدہ اور آپ کے والد ہے نا ابد المختلب آپ کے دادا جو تھے ان کی والدہ کہاں کی تھی شروع درخت میں اس کا ذکر آ چکا ہے وہ کہاں کی تھی مدینہ منا حضرت کی تھی نا بنو نجار کی تھی ہے اور بنو نجاری خضرت کے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کس کہا کہ ہو کہا خضرت کے کہا وہی لوگ ہو جن کے عہدہ اور معاہدہ یہودیوں کے ساتھ ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کر سکتا ہوں وہ لوگ گفتگو کرنے پر راضی ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی اور ان پر اسلام کی دعوت پیش کی کرنا یہ کہ وہ کل چھ آدمی تھے وہ کل کتنے تھے? چھ آدمی تھے اور آپ کی دعوت کو سن کر چھو, چھو مسلمان ہو گئے اس لیے کہ جو پچھلے سالوں میں انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی تھی مرنے اور کٹنے کی اب ان کے سامنے دوبارہ لڑائی کی کوئی طاقت نہیں تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ میری قوم اس وقت سخت اختلاف کی شکار ہے آپس میں لڑ رہے ہیں اگر آپ چلے آئیں اگر آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے اندر صلح کرا دے تو آپ سے زیادہ باعزت ان کے نزدیک اور کوئی نہیں ہوگا زیادہ باعزت ان کے نزدیک کوئی نہیں ہوگا جنان وہ لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کے دائی بن کر کے کہاں گئے ہیں مکہ میں گئے اسلام کا دائی بن کر کے وہ مدینہ منورہ گئے مکہ مکرمہ سے اور دعوت کا کام کرنے لگے سال بھر میں کوئی ایسا گھر مدینہ منورہ میں نہیں تھا جس گھر میں اسلام کا چرچا نہ ہو اگر تو لوگ اسلام نہ قبول کیے ہوں لیکن اسلام کا چرچا تمام مدینہ منورہ کے گھروں میں پہنچ گیا اور اس کے اندر بھی قدرت کے اندر بھی اور لوگ کافی مسلمان ہوئے اور اس کے لوگ بھی مسلمان ہوئے اور خضرت کے لوگ تو مسلمان ہوئے لہذا ہوا یہ کہ آئندہ سال بارہ نبوی کے اندر لوگوں کا وہاں سے وفد آیا ہے کہاں سے یا صرف سے مدینہ منورہ سے کافروں کے ساتھ جو وہاں کے کافر اس لیے کوئی لوگ بھی حج کیا کرتے تھے کافر لوگ بھی حج کیا کرتے تھے مکرمہ کا. ان کے ساتھ وفد آیا ہے اور بارہ لوگ اس میں ایسے تھے بارہ لوگ ایسے تھے دس حضرت کے اور دو اوس کے دس حضرت کے تھے اور دو اوس کے تھے وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور یہ بیعت لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہ ہاں تم شرک نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے اور اللہ تعالی پر بہتان نہیں باندھو گے یہ ساری چیزیں تقریباً چھ بلو تھے جن کا ذکر سورہ ممتحنہ کے اندر ہے یابی ادا جا اکل ولا اللہ شریق نبی شیم ولا يسرقنا ولا ولا يقتلنا اولادهن یعنی اپنے بچوں کو بھی مخالفت نہیں کرو گے ان چھ بنوت کے اوپر نبی کریم صلی اللہوں اللہ سے بیات لی اور وہ او لوگ جب واپس جانے لگے تو اس لیے کہ اب جب بارہ لوگ آ کے دوبارہ بیعت کر رہے ہیں کا مطلب دین کوئی تبلیغ وہاں پر ہو رہی ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وہاں پر بھیجا ہے اور میں سوچنے لگا اور بعد علماء کا مجھے کلام ملا تو اس کی بہت بڑی حکمت نظر آئی وہ تھے مسافن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے سب سے پہلے سفیر ہیں اسلام کے سب سے پہلے سفیر ان کو کہا جاتا ہے آپ وسلم نے انہیں کہاں بھیجا مدینہ منورا بھیجا بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اوس اور خضرت کی ابھی لڑائی ختم ہوئے کیا تھا ابھی چند ہی سال گزرے تھے لیکن ایک, ایک دوسرے کے خلاف جو دل میں شرارہ ہوتا ہے چنگاری ہوتی وہ ابھی بھی لہذا وہ لوگ مشکل سے کسی کے پیچھے نماز پڑھتے کسی کے پیچھے مشکل سے نماز پڑھتے اور کسی کی تابے داری کرنے کے لیے مشکل سے تیار ہوتے لہٰذا آپ علیہ وسلم نے وہاں دین کی تبلیغ کے لیے کس کو بھیجا مصعب ابن عمیر کو بھیجا اور پھر مصعب ابن عمیر آئندہ سال جب آئے ہیں تو مصعب نے عمیر کے ساتھ بہت بڑی جماعت آئی ہے اور لوگ یہ طے کر کے آئے ہیں کہ اب اللہ کے رسول علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گلیوں بھٹکنے نہیں دینا ہے تب تک ہم وہاں پر ان کو چھوڑے رکھیں گے لیکن وہاں آگے بڑھنے سے پہلے پہلے اس بات پر نقطہ اس لیے کی یہ نیچے ہمارے اور آپ کے مفید ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے جو انصار اتنی آسانی سے نبی کریم صلی اللہ علام کے تابع فرمان ہو گئے اسلام قبول کر لیا اس کی وجوہات کیا تھی اس کی ساتھیوں کئی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے جیسے ہم نے اشارہ کیا آپس لڑائی نے توڑ کر رکھ دیا تھا بڑے بڑے سردار ختم ہو گئے تھے اب مزید انہیں لڑائی کرنے کی طاقت نہیں تھی اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ جو یثرب کہلاتا تھا، وہاں پر مسلمانوں کی اور یہودیوں کی ابت میں لڑائی ہوتی قوم ہیں لڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے یہ مارے جاتے یہ مارے جاتے جب کمزور پڑتے تو کیا کہتے گھبراؤ نہیں مسلمانوں کو دھمکی دیتے کہتے گھبراؤ نہیں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہیں پر اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جس کے ساتھ مل کر کے ہم تمہیں ایسا ماریں گے ایسا قتل کریں گے کہ تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی جیسے قوم عاد و ارم کو ہلاک کیا گیا تھا تم کو ہم ہلاک کر دیں گے اسی لیے پہلی دعوت آپ نے جو خدرت کے سامنے پیش کی ہے تو خدرت نے کیا کہا اے قوم کے لوگوں یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تم سے یہود کہا کرتے تھے جلدی ان کے اوپر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ایمان لے آئیں قبل اس کے ان کے اوپر ایمان لے آلو تیسری جو وجہ وجہ ہوئی تھی وہ یہ ہے جیسے کہتے ہیں بخاری شریف میں وہ بیان فرماتی ہیں کہ اب اوس اور خضرت کے اندر کوئی ایسا بڑا سردار نہیں رہ گیا تھا جو اپنے آپ کو کسی کی تابے داری میں دینے سے کیا کرتا وہ ہار محسوس کرتا اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے تھے ساتھ اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس, اسی درمیان میں جو ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان اور تسلی دلانے کے لیے جہاں پر پہاڑ کا فرشتہ آیا تھا جہاں پر جنہوں نے انسا, اسلام قبول کیا تھا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑے معجزے کا ظہور کیا ہے اور یہ بھی تقریباً دس یا گیارہ نبوی کا واقعہ اس لیے قریش انصار انصار کی بات کو چھوڑ کر کے ہم اس چیز کو یہاں پر چھیڑ رہے ہیں وہ بہت بڑا معجزہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا بہت بڑا سامان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرا اور معراج کرائی ہے معاج اسرا اور معراج ابو طالب کے انتقال کے بعد طائف کے اندر آپ کی آ, کے خلاف جو, پر, آ, جو پلان بنایا گیا آپ کو جو تکلیف دی گئی اس کے بعد اور مکہ کے لوگوں کو مسلسل تکلیف دینے کے بعد اسرا اور معراج کی یہ حکمت یہ تھی کہ اے لوگوں یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اگر قریش کے لوگ ایمان نہیں لے آ رہے ہیں طائف کے لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں مکہ کے لوگ آپ کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں آپ کا مقام تو یہ ہے کہ ساتوں آسمان کے فرشتے اور وہاں پر موجود جو اللہ نے نبیوں کو رختی طور پر رکھ دیا ہے وہ آپ کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر ایمان لے آ رہے ہیں آپ کا مقام تو یہ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 اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا مقام یہ رکھا ہے کہ آپ کو کوثر ملنے والا ہے کوثر ملنے والا ہے تو اس وقت میں جبکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت الجھن اور پریشانی کے شکار تھے اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا کیا معجزہ آپ کو عطا کیا اس کی ساتھ یو تفصیل ظاہر بات یہاں پر نہیں رکھی جاتی اس کے لیے ایک یا دو مستقل درد کی ضرورت ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج کس مہینے میں کس دن اور کس تاریخ کو پیش آئی ہے یہ بات متعین نہیں ہے یہ بات متعین نہیں ہے البتہ حضرت عبداللہ اب عباس اور جابر ابن اللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ربیع اول کے مہینے میں اور بارہ تاریخ کو ہوئی ہے بارہ تاریخ کو ہوئی ہے لہذا ہمارے اور آپ کے ہاں جو ستائیس رجب مشہور ہے اس کی کوئی زیادہ حقیقت نہیں ہے اس لیے کہ کسی بھی صحیح روایت میں بلکہ اسرا اور میرات کی تاریخ کے بارے میں چھ اقوال ہیں علماء کے چھ اقوال علماء کے ہیں اس پر اتفاق نہیں لہذا اس کی تاریخ کو متعین نہیں کیا جا سکتا البتہ اتنا ضروری ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مناسبت سے جو صورت نادر ہوئی یعنی بنی ہوئی اسرائیل اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بھی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کربیت مدخلا صد کیوں آخری مخرقی تو جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے صرف یہ کہنا ہے کہ اسرا اور میراج کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی ہے کی کب آیا. البتہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے گھر یا ام کے گھر میں آرام فرما تھے آپ کے دائیں اور بائیں جانب ابو حضرت آپ کے دونوں چچا آپ کے چچا حضرت حمزہ اور چچے داد بھائی حضرت جعفر سو رہے تھے کہ مکان کی چھت پھٹتی ہے حضرت جبرائیل اور بعد روایات میں آتا ہے کہ اور فرشتہ آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آتے ہیں آپ وسلم کو وہاں سے اٹھائے اور آپ کی آنکھوں میں ابھی نیت تھی ابھی نیت تھی کہ آپ سلو وسلم کو لے کر کے آئے حطیم میں حطیم سمجھتے ہیں نا حطیم میں آئے وہاں پر آپ وسلم کو لٹایا اس لیے کہ کے آپ کے اوپر غنودگی نیت کی تاریخ تھی اور وہیں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو نکالا گیا اور سونے کی ایک کا برتن لایا گیا جس میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مارک کو دھولا گیا اور پھر اس میں سینے کو آپ کے وہ دل کو آپ کے سینے میں رکھا گیا اور دل کے ساتھ ساتھ اس میں ایمان اور سکینت کو بھی ہر دیا گیا اور جب اس کو دوبارہ صحیح کیا گیا تو آپ وسلم کا ہاستے جبرائیل پکڑتے ہیں اور آپ کو مسجد کے دروازے پر لے آئے مسجد کے دروازے پر جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر براک کھڑا تھا براق ایک جانور تھا جس کی کچھ صفات حدیث کے اندر وارد ہیں اور بہت سی صفات ہم نے اپنی طرف سے گھلی حدیث میں جو اس کی صفات وارد ہیں یہ ہے کہ وہ سفید رنگ کا تھا بہت ہی لمبا تھا کچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور بڑا ہی تیز رفتار تھا اتنے تیز رفتار تھا کہ جہاں تک انسان کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم پہنچا کرتا تھا اور اس کی چوتھی یا پانچویں صفت یہ تھی کہ اللہ تعالی نے اسے یہ موجہ عطا کیا تھا کہ اگر وہ پہاڑ پر چہ رہا ہے پہاڑ پر چڑھ رہا ہے تو اس کا پیچھے کا پیر اتنا لمبا ہو جاتا تھا کہ کا اگلا اس کا اگلا اور پچھلا حصہ دونوں برابر ہو جاتے تھے اور اگر گھاٹی میں اترنا ہوتا تھا تو اس کے آگے کے دونوں پیر اتنے بلند ہو جایا کرتے تھے اس لیے جب گھاٹی میں اترنے لگے تو ایسے ہوتا ہے نا لہذا آگے کا پیر اونچا ہوا تھا کہ برابر ہو جائے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ جیل بھی اس کے دونوں سوار تھے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سوار ہونا ہوا تو وہ تھوڑا سا حرکت میں آیا تو, حتی جبرائیل نے کہا کہ تو ٹھہر جا آج تک تیرے اوپر ان سے افضل کوئی انسان سوار نہیں ہوا ہے تو یہ بوراک کے اوپر سوار ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے بیت المقدس میں اس کے ایک حلقے کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے گھروں یا دوسری جگہوں پر جانوروں وغیرہ کو باندھنے کے لیے ایسے لوہے کے حلقے اور زمین میں کچھ لوہا گارڈ بنایا جاتا تھا آپ نے ایک حلقے کے اندر اسے باندھا اس جانور کو اور مسجد اکسا کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے دو رکعت تحجد کی نماز پڑھی دو رکعت تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد جبرائیل نے آپ کے سامنے دو پیالے پیش کیا ایک پیالہ دودھ کا تھا اور دوسرا شراب کا تھا نبی کریم صلی اللہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند کیا اسے کا, اخت... کا انتخاب کیا اور پی گئے جبرائیل نے کہا کہ آپ فطرت کو اختیار کیے ہیں اگر آپ شراب کا پیالہ لیے ہوتے تو آپ بھی بھٹکتے اور آپ کی امت بھی بھٹک جاتی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے میرات کرائی گئی یہاں سے کہاں یعنی اوپر لے جایا گیا اور ساتوں آسمان کی آپ کو سیر کرائی گئی پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے حت جبرائیل نے دروازے پر دستک دی تو دروازے پر موجود فرشتے نے کہا کون ہے کہا میں جبرائیل ہوں کہا آپ کے ساتھ کوئی ہے کہ ہاں میرے ساتھ محمد ہے سرم کیا کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے جبرائیل نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے تو انہوں نے اس فرشتے نے آپ سے سلام کیا اور oh, مرحبا آپ کو خوش آمدید کہا پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم اثرات سے ہوئی انہوں نے بھی کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح. نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید اور حضرت آدم کے دائیں اور بائیں آپ نے نیک لوگوں اور برے لوگوں کی روحیں بھی دیکھی جب حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے تھے تو اپنے نیک اولاد کو دیکھ کر کے ہنسنا شروع کر دیتے تھے اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے بری اولاد کو دیکھ کر کے آپ رونا شروع کر دیتی تھی اس کے بعد آپ کو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان تک لے جایا گیا دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیشا علیہ السلام رہتے علیہم صلاح السلام سے ہوئی انہوں نے بھی آپ کی نبوت کے اخرار کیا اور آپ کو خوش کہا تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ اللہ السلام سے ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آپ کو خوش کہا اور آپ کی نبوت کا اعتراف کیا اس کے بعد آسمان پر چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات رہتے ادری علیہ سلاحت اسلام سے ہوئی ارتح ادری صلی السلام نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا اور ہر ایک یہی کہتے رہے مرحبا ہبم بن نبی مر ہبم بن نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید ہو اور فرشتے بھی آپ کو خوش آمدید کہتے رہے اس کے بعد حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر آپ کی چھٹے بہتے موسا علیہ السلام ساتھ ملاقات ہوئی حضرت موسا علیہ السلام اور سارے لوگوں نے آپ سلام اسلام کا جواب دیا اور آپ کو خوش آمدید کہا آپ کی نبوت کا اعتراف کیا جب موسا سے ملاقات کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس لیے رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نوجوان ایک جوان ایک لڑکا میرے بعد نبی بنا کر کے بھیجا گیا اور اس کی امت کے لوگ میری امت کے مقابلے میں زیادہ جنت کے اندر جائیں گے پھر اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کے پردادا لکڑ پتہ پتا نہیں کتنے رہے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اعتراف کیا اور مرحباً بالابن الصالح ابنالحب الصالح کہہ کر کے کہ آپ کو خوش آمدید کیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے لے جایا گیا یہاں تک کہ آپ صدرت تک پہنچ گئے صدرت المنتحہ ایک وہ جگہ ہے جہاں نیچے سے جانے والی چیز وہاں رک جاتی ہے اور اس کے اوپر سے آنے والی چیز وہاں پر رک جاتی ہے نیچے جو فرشتے یا نیچے کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے آگے نہیں جا سکتے اور اوپر والے جو ہیں اس کے آگے نہیں جا سکتے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اوپر لے جایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرفے باریابی ملاقات کا آپ کا شرف نصیب ہوا اور اللہ تعالی سے وہیں پر گفتگو ہوئی وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر پانچ وقت کی اور امت کے اوپر پانچ وقت کی نماز فرد کی پانچ وقت کی نماز امت کے اوپر فرد کی بعد روایات میں آتا ہے کہ وہیں آپ کے سامنے اوپر تیل تین پیالے پیش کیے گئے اس لیے کہ مکے کے سفر کے بعد پیاس لگی ہوگی تو بیت المقدس میں آپ کے پینے کا انتظام کیا گیا اور پھر ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد بھی آپ کو تین پیالے پیش کیے گئے دودھ کا شراب کا اور شہد کا دودھ کا شراب کا اور شہد کا وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پیالہ پسند کیا ہے دودھ کے پیالے کا کیا؟ اس کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی پچاس وقت کی نماز فرد تھی حضرت موسا علیہ السلات و السلام ساتھی ایک نقطہ یہاں پر ہے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت موسا علیہ السلام نے کہا ہاں کیا کیا ملا بڑے خوشی سے واپس آ رہے تھے یہ سوچے نہیں کہ ہاں ہماری امت پچاس نماز پڑھ پائے نہیں پڑھ پائے گی اس لیے خوشی تھی کہ اللہ تعالی سے سارے غم آپ بھول گئے تھے کے پتھروں کو ساری چیزیں اتنا اونچا مقام کس کو ملنے والا کہ اللہ تعالیٰ سے شرف باریابی نصیب ہو حضرت موسا علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ بھی سوچا ہماری امت دو وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی ہے تو آپ کی امت پچاس وقت کی نماز کیسے پڑھ لے گی کیسے پڑھے گی جائیے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اس میں نماز میں کمی کرے یہاں تک کہ پہلی بار گئے دس دوبارہ آئے کہا کتنی کہا چالیس کہا اس کی بھی آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی یہاں تک کہ پانچ بار آتے گئے آخر میں پانچ نماز رہ نمازیں رہ گئی پھر حتی موسیٰ علیہ السلام بزد رہے کہ پھر جائیے کہا نہیں اب میرے رب کے مجھے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے پانچ بار جا چکا ہوں شرم آتی ہے جیسے آپ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اللہ تبار سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر تقفیف, بندوں پر سے تخفیف کر دی ہے اور اپنا فریدا لازم کر دیا اب اس کے اندر کمی جاتی ہونے والی نہیں ہے لیکن ساتھیوں ایک سوال ہے حضرت ابراہیم نے آپ کو نہیں ٹوکا حضرت موسل نے کیوں ٹوکا اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے ساتھیوں سارے لوگ تو آپ کو دیکھ کر کے ہنس دیے تھے موس علیہ السلام نے کیا کیا تھا رو دیے تھے نا تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ مجھے آپ سے حسد نہیں ہے آپ سے کسی قسم کس کی نفرت نہیں ہے صرف رشک آیا ہے مجھے آپ کے اوپر لہذا اس کا کفارہ کیا کر دیا جا رہا ہے کہ آپ کو صحیح مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جائیے اور کم کرا کر کے آئے. وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آئے اور میری اپنی رائے کے مطابق علماء کے رائے مختلف ہے میں کوئی عالم نہیں ہوں کا کے کے انتخاب کر رہا ہوں آہ... وہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا یا فجر کا وقت ہو رہا تھا اور آپ کے لیے عزت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو وہاں پر اکٹھا کیا ہے اللہ تمام نبیوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ساتویں آسمان پر تھے ان کو بھی اور جو اپنی قبروں میں آرام فرما رہے تھے ان کو بھی جن کا ذکر آیا تھا ان کو بھی جن کا ذکر آیا نہیں آیا تھا ان کو بھی بیت المقدس میں جمع کیا اب نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے کون نماز پڑھائے حید جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کے سامنے کھڑا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھر وہاں سے اسی براک کے اوپر بیٹھے اور کہاں آ گئے مکہ مکرمہ صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے ساتھ اس راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں کا عجیب و غریب چیزوں کا سامنا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے میں اس واقعے کو مکمل کر لوں پھر اس کی طرف آتا ہوں صبح کا وقت تھا اس لیے کہ نبی کریم صاحب صبح کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاس موجود تھے پورے رات غائب تھے آپ صبح کے وقت جب فجر, فجر کے بعد آپ جب مسجد حرام آئے ہیں تو آپ کو بڑا غم تھا بڑی پریشانی تھی بڑی الجھن میں آپ تھے کہ جب لوگ ہمارے اس دعوے کو نہیں مانتے کہ ہمارے پاس وہی آتی ہے ہمارے اس دعوے کو نہیں مانتے کہ ہاں اللہ ایک ہے تو اتنے بڑے دعوے کو کیسے مان لے گے کہ ہاں میں یہاں سے راتوں رات بیت المقدس گیا اور پھر وہاں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ رہا ہوں تو مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الجھن اور پریشانی اور غمگین غم کی حالت میں مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ادھر سے اللہ کے دشمن اس, اس امت کے فرعون ابو جہل کا گزر ہوتا ہے اس نے کہا کہ محمد اللہ آج کچھ نہیں بات پیش آئی کیا بڑے الجھن پریشانی میں دکھائی دے رہا معاملہ ہے مداخ کے انداز میں کہا آپ کہ ہاں آج ایک عجیب ماجرہ پیش آیا ہے کہ وہ کیا ماجرہ ہے کہ ماجرا یہ, یہ ہے کہ مجھے یہاں سے بیت المقدس لے آنے گیا بعد بھی پورے نہیں ہونے دیا اسے کہا کہ رات میں بیت المقدس تم گئے اور رات ہی رات واپس آ کیا یہ بات صرف میرے سامنے کہہ سکتے ہو یا کہ میں لوگوں کو ان کے سامنے بھی کہو گے اس لیے کہا کہ اگر میں فوراً جھٹلا دوں گا تو کیا ہے کریم سرتھرم کے گرد اکٹھا ہو گئے آپ نے کہا کہ سنو آپ نے ابو جہل نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ سے کہا کہ ہم سے جو کچھ بیان کیا ان سے بیان کر دو آپ نے فرمایا کہ مجھے آج رات آج رات یہاں سے لے کر کے بیت المقدس کی سیر کرائے گی کہا آپ گئے اور رات کو واپس بھی آ گئے کہا اتنی بڑی جھوٹ تو آج تک ہم نے سنا ہی نہیں تھا اتنی بڑی جھوٹ تو آج تک ہم نے سنا نہیں تھا صلی یہ قریب وسلم ہے کہ ہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے ساتھیوں یہ موقع بڑا سخت تھا کافر تو سیدھے سے جھٹلا ہی دے رہے تھے انکار ہی کر رہے تھے مذاق اڑا رہے تھے کہے ہمیں جانے کے لیے ایک مہینہ لگتا ہے اور آنے کے لیے ایک مہینہ لگتا ہے اور دو مہینے کی مسافت آپ رات کے ایک حصے میں طے کر لے رہے ہیں ہمارے ساتھ کھائے پیے سوئے اور پھر ہمارے ساتھ صبح بھی کیے آخر کب گئے اور کب آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کافروں کا یہ معاملہ تو تھا ہی کچھ لوگ جن کے ایمان کے اندر کمزوری تھی انہوں نے جب سنا تو وہ بھی اپنے دین سے پھر گئے اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اما جلتی ارینا کا قرآن ہم نے وہ چیزیں جو آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ اور ایک آزمائش تھی کہ کون اپنے ایمان میں پختہ اور کون اپنے ایمان میں پختہ نہیں ہے تو جو لوگ مرتد ہو گئے حضرت عائشہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالی نے حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ پھر دوبارہ وہ دین میں دین کی طرف پلٹے نہیں ہیں اور غزو بدر کے موقع پر ابو جہل کے ساتھ قتل کیے گئے ان میں سے کچھ لوگ وہاں سے اٹھے آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں تو بر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے ہیں ان کے سامنے تعجب سے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم راتوں رات بیت المقدس گئے اور وہاں سے واپس آ گئے تو اس کے بارے میں کیا کہاں ہاں آپ کے ساتھی جس کے اوپر آپ ایمان لے آتے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی راتوں رات وہاں سے جائے واپس چلے آئے جہاں آنے جانے کے ہمیں دو مہینے درکار ہوتے ہیں اتو بکر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں کہا آپ ان کی اس بات کو مان لیں گے کہا ہم تو اس سے بڑی بات کو مانتے ہیں یہ کون سی بات ہے اس سے بڑی بات کو مانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صبح شام ہمارے پاس آسمان سے وہی آتی ہے تو آسمان پر جانا اور مشکل کام ہے وہاں سے کسی چیز کا آنا اور مشکل ہے اور زمین پر آ جنا دے تو آسان کام ہے تو اسی وقت اللہ کے رسول بکر کا نام لقب کیا رکھ دیا ہے صدیق رکھ دیا ہے کیا لقب رکھا صدیق رکھا ہے ساتھیوں اسرا اور میرات کا جو واقعہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے قرآن میں دونوں جگہ قرآن مجید کی دو سورتوں میں اس کا ذکر ہے ایک سورہ بنو اسرائیل میں اور ایک سورہ نجم کے اندر سورہ بنو اسرائیل میں اسرا کا تذکرہ ہے اور سورہ نجم کے اندر میراج کا تذکرہ ہے اور دونوں چیزیں جگہوں پر اس کا ایک مقصد بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم انہیں اپنی آیات عجائب قدرت دکھائیں عجائب خلقت دکھائیں اور سورہ اب میں فرماتا ہے کیا لقد را میات رب ہل کبرا اپنے رب کی بہت بڑی بڑی آیات دیکھی ہیں تو ساتھیوں وہ آیات کیا تھی اسرا اور میرات کا کہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو نہ سمجھ لیا جائے اور اختصار کے ساتھ اس سلسلے میں میرے پرانے کئی درس یو ٹیوب موجود ہیں لیکن میں یہاں بھی اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو بیت المقدس کی زیارت کرائی گئی جو نبیوں کا اہم مرکز رہا ہے وہاں پر آپ پہنچے آپ نے اس کو دیکھا اور وہاں پر نماز پڑھی دوسری چیز یہ ہے کہتے جبرائیل علیہ سلاۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل میں دکھایا گیا ان کی اصلی شکل میں دکھایا گیا وہ کہاں افک کے اوپر آسمان میں کہ ان کے چھ سو پر تھے اور ہر پر اتنا بڑا تھا کہ پوری فیضا کو بھرے ہوئے تھا ہر پر کیا تھا اتنا بڑا تھا کہ پوری فیضا کو بھرے ہوئے تھا اور ہر پر سے موتی اور ہیرے جھڑ رہے تھے ہر پر سے موتی اور ہیرے جڑ رہے تھے تو حتی جبرائیل کو بھی آپ نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے ورنہ آپ کے پاس عام طور پر یا تو غائب صورت میں آیا کرتے انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تیسری چیز جو آپ نے عجائب قدرت میں دیکھی ہے وہ بیت المعمور ہے پرانے مجید میں اس کا تذکرہ آیا ہے وہ تور وہ کتاب مستور فی رقم منشور معمور بیت مامور کی قسم کھائی یہ بیتے مامور ہے کیا چیز ساتھی ہو جسے ٹیک لگا کر کے آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے بیت معمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جیسے خانے بیت اللہ شریف ہم لوگوں کا کعبہ ہے اور حدیث شریف میں ہے صحیح بخاری شریف میں کہ یہ بالکل کھانے کعبہ کے اوپر ہے اگر وہاں سے گرے تو آ کر کہاں گرے گا خانے کابہ پر اور وہاں جو سب سے عجیب چیز آپ نے دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ روزانہ ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں لیکن ہماری اور آپ طرح بے ترتیبی سے نہیں کہ اس کو دھکا دے رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہا ہے وہ نہیں, نہیں بات فرشتے وینفون وین الحمدل فرشتے ہر معاملے بہت مرتب اور منظم ہے وہ ترتیب احترام اور تقدیر کے ساتھ دوڑتے ہوئے ایک کو دوسرے دھکا دیتے ہوئے نہیں تو روزانہ ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا ذرا سوچیں کتنے فرشتے اور کتنی مخلوق اللہ تعالی کی ہے یہ چیز نبی دکھائے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی اور مشاہدہ کرایا گیا وہ سدرت المنتہا ہے ال منتہا سجرت المتہا ایک بری کا درخت ہے جس کے پھل بہت بڑے مٹکے کے طریقے سے ہیں اور جس کے پتے ہاتھی کے کان کے طریقے سے لمبے لمبے اور بڑے بڑے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی کی تجلی آئی اس کے اوپر تو ہر طرف سے کم قم کم چمکتے دکھائی دینے لگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ درخت اتنا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا اتنا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی انسان اگر اس کی صفت بیان کرنا تاریخ بیان, کا دہی, تاریخ بیان نہیں کر سکتا اور یہ سجرت المنتہ وہ ہے آلم ناہوت اور آلم لاہوت کا گویا کی برزک ہے نیچے کی چیز اس سے اوپر نہیں جا سکتی بندوں کے جو امال لینا رہتا ہے تو اوپر کے فرشتے آتے ہیں نیچے کے فرشتوں سے لے کر کے اوپر جاتے ہیں اور اوپر کے جو احکام رہتے ہیں اللہ تعالی بھیجتا ہے تو اوپر کے فرشتے وہاں پر اٹھ جاتے ہیں اور پھر نیچے کے فرشتے انہیں لے کر کے آتے ہیں یہ گویا کی عالم لاہوت اور عالم ناہوت کے درمیان کیا ہے وہ اس کا برزخ ہے تیسری چیز آپ کو وہاں پر چار دریا دکھائی گئی دو دریا ظاہر ہے اور دو دریا ظاہر نہیں ہے باطن ہیں جو ظاہر دریا ہے وہ نیل اور فرات ہے نیل اور فرات ہے شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ نیل اور فرات جہاں ہے آپ کی امت یہاں پہنچے گی اور نسل بعدہ نسل رہے گی یہ کبھی بھی آپ کی امت سے کسی دوسری امت کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے یہ علاقہ جو ہے اور باتری دریا اس کا ذکر نہیں آیا ہے ہو سکتا ہے کوثر ہو جیسا حجر نے کہا اور دریائے نہر رحمت ہو اللہ بہتر جانتا ہے اور جو عجیب قدرت میں سے اور دکھایا گیا صرف اسی پر میں اپنا یہ بات ختم کر رہا ہوں اجائب قدرت میں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کو ایک عجیب خوشبو آتی ہے ایسی خوشبو آپ نے کبھی سونگا نہیں تھا جبرائیل سے پوچھا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے کا سامان پیدا کرنا تھا حت جبرائیل سے پوچھا کہ آخر یہ کون سی خوشبو ہے کیسی خوشبو ہے کہا یہ فرعون کے بیٹی کو کنگھی کرنے والے والی عورت کی خوشبو ہے دیں فرعون کے بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے آپ نے فرمایا ان کا قصہ کیا ہے ان کا قصہ کیا ہے تو ہتے جبرائیل نے بیان کیا کہ فرعون کی بیٹی کو وہ کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی فسلی اور نیچے زمین پر آ گئی اس نے کہا بسم اللہ اس نے کیا کہا بسم اللہ تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ کیا بسم اللہ اللہ یعنی میرا میرا باپ اس لیے کہ سب سے بڑا بد وقت خدا بنا بیٹھا تھا ہے کہ نہیں الا کو ملا تو کہا کیا میرا باپ کہا نہیں میرا تمہارا اور تمہارے باپ کا رب اللہ تعالی ہے کیا بات کریے میں اپنے باپ سے شکایت کر دوں گی کہا جا کر کر دو چنانچہ باپ یعنی فرعون لعین کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو فرعون نے اسے بلایا اس کے چار بچے تھے فرعون نے اسے بلایا اور کہا تو کس کو خدا مانتی ہے کہا اللہ کو کہا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے ارے بد تو خدا ہوتا تو تجھے کوئی نرینہ اولاد نہیں ملی اپنے اولاد بنا سکتا ہے, نہیں بنا سکتا تو ایک وقت تھا کہ نہیں تھا پیدا ہوا ہے اور پھر بوڑھا ہو رہا اور مر جائے گا تو خدا کیسا ہے تی عقل نہیں ہے لیکن خدا بنا بیٹھا تھا کہا کہ نہیں تو نہیں ہے میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے تو اس نے کہا تو اپنے دین سے پھر جا ورنہ تجھے سخت سزا دوں گا لیکن دین سے وہ بوڑھی اور وہ عورت پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی آخر میں اس نے کہا تجھے وہ سزا دوں گا میں جو سزا کسی کو نہیں دی گئی ہے چنانچہ ایک بڑا سا ڈیگ مگایا ہے اس کو آگ پر رکھا ہے جب بالکل تپنے لگا اور آگ ہو گیا تو اس کے سامنے اس کے ایک بچے کو اس میں ڈال دیتا ہے پھر وہ ماں دیکھ رہی ہے اور بچہ جل کر کے راک ہو گیا دوسرے بچے کو پکڑا کہا کہ اپنے دین سے پھرتی دی ہے کہ نہیں پھرتی اس نے کہا کہ نہیں دوسرے بچے کو بھی اس میں ڈال دیا پھر تیسرے بچے کو پکڑا کہا اپنے دین سے پھرتی دی ہے کہ نہیں پھرتی ہے کہا کہ نہیں تیسرے بچے کو بھی ڈال دیا لیکن چوتھا بچہ جو ابھی گود میں تھا جب فرعون اس کو پکڑنا چاہا ہے تو ماں کو بچے کے اوپر چھیننا کو نہ چارے بچے راک ہو گئے اور اس عورت نے یہ کہا تھا کہ مجھے جلا دو جو کچھ بھی کرو لیکن میری ایک وسیعت ہے اسے مان لو کہا کیا ہے کہا میری اور میرے تمام بچوں کی راہ کو ایک کپڑے میں باندھنا اور انہیں ایک جگہ پہ دفن کر دے رہا تھا کہ قیامت کے دن ہم ایک ساتھ رہا جائے سارے کے ساتھ. کہا تیری یہ بات مان لی گئی تیری اس بات کو مان لیتے ہیں ساتھیوں دیکھیے اللہ تعالی نے اس عورت کو یہ عزت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالہ سال کے بعد ہزاروں سال کے بعد رات پر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشبو سرائی دے والی ماری گئی لیکن اتنی بڑی عزت کس کو نصیب ہونے والی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عجائب قدرت دکھائی گئے تھے ان میں ایک یہ بھی تھی اور اس موقع پر امت کے لیے بہت سی بشارتیں بھی تھیں صرف ان کو گنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پہلی بشارت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس وقت کی نماز دی گئی جو بعد میں تخفیف کر کے کتنی کر دی گئی پانچ لیکن ثواب کتنے کا ہے ساتھی جی پچاس کا ہے ذرا غور کریں اگر پچاس کا ثواب ہے اگر پچاس کا ثواب ہے تو ہر نیکی پچاس کو اس میں کیا فرق رہ گیا ہے نہیں پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا آپ پچاس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پچاس وقت کو سو دس پر ضرب دیں آپ لوگ پچاس کو آپ کس پر دیں گے دس پر ضرب دیں کتنی نمازیں ہو جائیں گی جی پانچ سو تو گویا آپ کو پانچ سو نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. اس لیے کہ حقیقت میں فرد کتنی نمازیں ہیں ساتھیوں پچاس نمازیں ہیں آپ کے اوپر مہربانی اور آپ پر رحم کے طورب اللہ نے کتنا کیا ہے جی یہیں سے نماز کی اہمیت ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے ساتھیوں دوسری بشارت امت کے لیے کیا ہے کہ کی اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے جتنے لوگ ہیں دیر یا سویر جلدی ہو یا تاخیر سے ہو ان میں سے ہر ایک کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے سوا شرک کے شرک نہیں معاف ہوں گے باقی سارے اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر سورے بقرہ کے آخر کی دو آیتیں دی گئی ہیں سورہ بقرہ کے آخر کی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان دو آیتوں کو ضرور پڑھا کرتے تھے سونے سے کیوں فضیلت یہ ہے کہ اس آیت کے جس جس لفظ لفظ کو آپ پڑھیں گے اور جس جس چیز کا اس میں ذکر ہے اللہ تبارک وعدہ ہے کہ وہ آپ کو دے گا ربنا لا لاتو ان نسینہ او وقت اے میرے رب اگر ہم سے غلطی ہو جائے ہم بھول جائیں تو اس پر ہماری گرفت آپ نہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ چلو ہم نے یہ کر دیا ہے ایسا ہی کر دیا اسی طریقے سے امت کے لیے بشارت یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ شیطان اور اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس رات کو مجھے میرات کرائی گئی ہم نے دیکھا کہ ایک عفریت ہے ایک شیطان ہے جو آگ کا شولہ لے کر کے میرے پیچھے دوڑ رہا ہے جب میں پیچھے متوجہ ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگے بڑھ رہا ہے جبرائیل نے کہا کیا وہ کلمہ وہ ذکر آپ کو میں نہ بتلا دوں کہ اگر آپ وہ ذکر پڑھ لیں گے تو شیطان کا شولہ بس جائے گا اور شیتان ذیل ہو کر کے بھاگ کھڑا ہوگا هو كلمات اسلایک ہیں ساتھیوں کہ ہم اپ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج فيها ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن ما والنهار ومن شر ما إلا منها ومن بخير ما يخرج اس ذکر کو یاد کرنا چاہیے اور شیطان سے محفوظ رکھنے کا رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس طریقے سے ساتھیوں یہ وقت نہیں ہے کہ معراج کے اندر امت کو کیا بشارت ملی ہے وہ اور کیا بشارتیں ہیں وہ کسی دوسری مجلس میں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں امت کے لیے بہت سی بشارتیں بھی ہیں آج اور ابھی اور پچھلے کے درس میں جو کچھ فوائد تھے اس کا صرف ہم اور آپ سرسری تذکرہ کر لیتے ہیں اور باقی تفصیل کا وقت تو نہیں ہے پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں دیکھیے پچھلے در سے اور آج کے در سے ہمیں اور آپ کو جو بہت بڑا سبب ملا ہے کیا ہے وہ سبر ہے سبر انسان کو کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے بغیر صبر کے انسان صبر کیے ہوئے اور صبر سے مراد تینوں صبر ہیں ساتھیوں مصیبتوں پر صبر اللہ کی اطاعت پر صبر اللہ کی اس لیے کہ اطاعت بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے نیت کو قربان کرنا پڑے گا صبر کرنا پڑے گا تبھی آپ نماز پڑھنے آ سکتے ہیں اور محرمات کے ترک کے اوپر بھی صبر ہے جب تک آپ صبر نہیں کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی گندی چیز ہے جو آپ کو دیکھنا نہیں آپ کے سامنے ہے آپ صبر سے کام لیجیے اور نظر نیچی کر لیجیے تو صبر کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے اللہ ترحما ان نماز بغیر حساب صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ادر دیا جائے گا اسی لیے قرآن حدیف نے حدیث میں صبر کی بڑی فضیت بیان ہوئی ہے دوسری چیز ہر کافر اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کا دشمن ہے کھلے دشمن لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کافر دشمنی کے اندر برابر ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رحم اور نرمی کا گوشہ رکھتا ہے جیسے حکیم ابن ہزام حشام ابن عامر حشام ابن عمر ابن عامر پت ابن عدی ان لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کا گوشہ رکھا اور سب سے ہم ابو طالب کے دل میں آپ کے لیے نرمی کا گوشہ رکھا ہے اسی لیے بہت سے علما کہتے ہیں کہ اطلاع تمام کافروں کی ہلاکت اور بربادی کی دعا نہیں کرنا چاہیے ان میں انہی لوگوں کے لیے بد دعا کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے لیے مبر اور نقصان دہ ہیں چوتھا تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالی کافروں کو مومنوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے مسخر کر دیتا ہے آپ اپنے دماغ... وقت میں بھی دیکھیں گے وقت نہیں کہ میں بعد اپنے ساتھ یا اپنے گھر کے ساتھ پیش آئے بعض واقعات کو آپ کے کس طریقے سے کافر ہماری خدمت کر رہے ہیں چوتھا فائدہ اس زمانے میں آج مسلمانوں کو بہت سے لوگوں کو صرف اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو نوکریوں سے برخاست کیا جا رہا ہے بہت سی لڑکیوں کو پردہ کرنے کی وجہ سے انہیں کالج سے نکال دیا جا رہا ہے بہت سے جوانوں کو داڑھی رکھنے کے عوض انہیں تنگ کیا جا رہا ہے یہ ساتھیوں وہی حربہ ہے جو مکہ اور عرب کے مشرقین نے نبی کریم وسلم کے سامنے استعمال کیا تھا لیکن کامیابی یہ ہے کہ انسان کیا رہے اس کے اوپر جمع رہے ان مصیبتوں سے ڈر کر کے ان پریشانیوں آدمائشوں سے ڈر کر کے دین کے راستے سے ہٹ نہ جائے ورنہ انسان نہ ہے پانچویں چیز ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے کسی نبی اور ولی کے ہاتھ میں اختیار حاصل نہ ہی ہے ورنہ نبی کریم سے سب سے زیادہ آپ کو خوشی کس کے اوپر ایمان لانے سے تھی حضرت ابو طالب کے لیکن ایمان نہیں لے آ پائے اور چھٹی چیز جس کا انتقال حالت کفر اور شرک پر ہو نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی نہ اس کے دفن ہمیں دیا جائے ہم, ہم شریک ہوں گے نہ اس کی تازیت کی جائے گی اور نہ ہی ہم اس کے جنازے کے ساتھ جائیں گے یہ بہت بڑی غلطی اس وقت ہو رہی ہے چاہے سیاسی طور پر ہو معاشرتی طور پر ہو لوگ اس کے اندر مبتلاً. اس کی سب سے واضح دلیل کیا ہے ساتھیو ساتھیوں احمد میں سنن ابو داود میں سنن نسائی میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ ان کا ساتھ چھوڑ سے ہٹ گئے تھے وفات جا کنی کی بات وہاں موجود نہیں تھے اس لیے جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں عبد المطلف کی ملت پر مر رہا ہوں تو آپ نے ان کا ساتھ جگہ وہاں ساتھ چھوڑ کے چلے آئے وہاں پہ موجود نہیں رہے تو جب ان کا انتقال ہو گیا تھا علی بتاف کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ان لقد حلق آپ کا بوڑھا چچا گمراہی کی حالت میں ہلاک اور برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا یا ولا جا انہیں گاڑ کر کے آ جا دفن کرنے کے لیے نہیں کہا آپ نے کیا کہا فوار رہی جا اسے گاڑ کر کے آ جاؤ اور گاڑنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرنا کچھ کام نہ کرنا میرے پاس چلے آنا حضرت علی پھر بھی تیار نہیں ہوئے دوبارہ کہا اے اللہ کے رسول صلی السلام وہ مشرق مرے ہے شرک پر مرے ہیں, شرک کپر مرے ہیں آپ نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن جاؤ انہیں گال کر کے چلے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا میں گیا اور انہیں گال کر کے آیا تو آپ کے خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ نے جاؤ غسل کر کے آؤ اور کسی سے کوئی بات نہ کرنا نہ کوئی دوسرا کام کرنا جاؤ سیدھے غسل کر کے آؤ ساتھیو مسند احمد میں سنن ابو داؤد میں سنن نسائی کے اندر یہ حضرت علی بن طالب سے مروی ہے صحیح سنن سے مروی ہے۔ تو حضرت علی بن طالب کہتے ہیں میں گیا نہایا نہا کر کے آپ کے پاس آیا تو آپ نے میرے لئے وہ وہ دعائیں دی ہیں مجھے میرے لیے وہ دعائیں کی ہیں کہ مجھے ان دعاؤوں کے بدلے اگر بڑے بڑے سرک اور کالے اونٹ بھی ملیں پھر بھی میں وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کروں گی دعا میرے لیے بہتر ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر چاہے جتنا عزیز اور قریبی ہو اگر شرک اور کفر پر اس کا انتقال ہو رہا ہے تو نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا نہ اس کے جنازے میں شریک ہویا جائے گا ساتویں چیز ساتھیوں مختار کل کون ہے جی مختار کل کون ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے کوئی نہیں ہے واللہ ہمارے بہت سے مسلمان جنہوں نے بہت سے لوگوں کو مختار کل بنا لیا ہے بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غ سے نعوذ باللہ من اللہ اللہ کے رسول بھی پیچھے رہ گئے ہیں ہر چیز پر قبضہ کس کا ہے غوث سے کا ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ شان کس کی ہے ساتھیوں صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہے زمین کے ایک ذرے پر بھی اللہ نے کسی کو کوئی قبضہ نہیں دیا ہے یہ کس پر کس کا قبضہ ان تمام چیزوں پر ہے ذرا غور کریں سیرت پڑھتے ہیں وہ لوگ اور اس دعا کو جب کہ میرے نزدیک یہ دعا صحیح صنعت سے ثابت نہیں لیکن ہر سیرت کی کتاب میں ملے گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے طائف سے اور آپ نے چند انگور کھا کر کے سکول لیا تو آپ نے ایک دعا کی تھی ام کاشکو وہ فکوتی وقل قلتی وہ ہماری الناز اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا سکتے کہ خالق اور مخلوق جابر اور مجبور میں کتنا فرق ہے خالق کون ہے قادر کون ہے جابر کون ہے ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قدرت نار کون ہے اور انسان باقی سارے کے سارے جتنے اونچے مقام کو پہنچ جائے اس کے حکم اور فیصلے کے سامنے مجبورے محض ہیں کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں آپ نے کیا دعا کی تھی بار الحا میں تجھی سے اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی اور لوگوں کے نزیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں ذرا سوچیں آپ اے اللہ تعالی میں تجھے سے اپنی کمزوری اپنی بے بسی یعنی میرا بس طائف لوگ کے لوگوں پہ بھی نہیں چل رہا ہے بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکی کا شکوا کر رہا ہوں اے تمام رحم کرنے والوں میں سزا رحم کرنے والے تو کمزوروں کا رب ہے تو ہی میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے اگر مجھ پر تیرا غذب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ مختار کل کون ہے اللہ تبارک کو تعالی ہے اور آٹھویں اس سلسلے میں بہت لوگ کوتا رہتے ہیں کوئی بھی ہے آپ کے ساتھ کوئی نیک کام کر رہا ہے بھلا کام کر رہا ہے اچھا کام آپ کی مدد کر رہا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا ہی مجھ کا بدلہ دے دیا جائے قریبی ہے مالدار ہے دور ہے بلکہ نبی کریم شاطمیا اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو اس کے لیے دعائیں کرتے رہو اس قدر دعائیں کرتے رہو کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے اس کے اس احسان کا بدلہ چکا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا بدلہ چکانے کے بارے میں سوچا ہے آپ نے کہا ابو بختری کو قتل نہ کرنا بدر کے موقع پر انہیں گرفتار کرنا ہے کہ نہیں اور کہا متعب نے ادی اگر زندہ ہوتے تو ان کی ویسے میں تمام لوگوں کو بخش دیتا اور نواں فائدہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے لیکن مدد کرنے کی نوعیت مختلف ہوا کرتی ہے اور سب سے بڑی مدد ہے جس پر کم لوگ توجہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندے کے دین کے اور ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کر لے اسے اتنی اتنا بڑا عقیدہ دے اتنی قوت دے اتنا اعتماد دے اگر اس کے سامنے مصیبتوں اور پریشانیوں کے طوفان بھی آ رہے ہیں تکلیفوں کا سیلاب بھی آ رہا ہے تو وہ اس مضبوط چتان کے طریقے سے اپنی جگہ پر کھڑے رہے کہ لاکھوں طوفان آتے ہیں اور اسے ٹھوکر مار کر کے دائیں بائیں سے گزر جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور یہ سب سے بڑا ایمان ہوتا ہے مسلمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی اسی لیے کہتے سب سے بڑی بڑی مدد اللہ تعالی کی یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کی مدد یہ کرے کہ اس کے دین کی حفاظت کر لے اے فض اللہ یا فض اللہ تجا تاہ کی حفاظت اللہ تیری حفاظت کرے گا تو اصل مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دین کو اور ایمان کو سلامت رکھے ولا تج البتہ اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت میرے دین پر نہیں ہے ربنا لا تالو اے اللہ تعالی کافروں کے لیے میری مجھے مائی سے نہ بنا کہ ہاں کہاں گیا تمہاری دعوت کہاں گئی تمہاری تقریریں کرنا بس پیسہ ملنا بند ہو گیا تقریر بھی ختم ہو گئی تمہاری نہیں جو بھی حالات ہیں مسلمانوں کو دین کا کام کرنا اور دسویں چیز یہ ہے کہ ہمارے بھائی بے کوتا اس سلسلے میں تحیت المسجد کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے نا سب سے پہلے کیا کیا آپ نے دو رکعت ہیت المسد پڑھی ہے ہمارے ہاں عام طور پر لوگ آئیں گے اگر کوئی سنت پڑھنی ہے تو ٹھیک ورنہ بیٹھ جایا کریں گے ہے کہ نہیں یہ سنت کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سرسمشاد فرمایا جو شخص مسجد میں داخل ہو فلا فلاسن دو رکعت نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ہر نہ بیٹھے بلکہ دو رکعات تحیت المسجد کی اہمیت اتنی ہے ساتھی کہ آپ خطبہ دے سی بخاری شریف کی روایت ہے کہ دوسری کتاب روایت نہیں ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے سرح غصفانی آتے ہو بغیر تحیت المسجد پڑھے بیٹھ گئے آپ نے کہا اٹھو دو ہلکی رکعات نماز پڑھ کر تب بیٹھو تو تحیت المسجد بڑی اہم چیز ہے سنتوں میں بڑی موقع سنت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور گیرہویں بات فائدہ ساتھی ہو نماز کی اہمیت نماز کی اہمیت تمام فرائض روزہ حج زکات کہاں فرد ہوئے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے تو لیکن نماز کی فردیت یہ کہاں بلایا گیا آپ کو اسی لیے کہتے ہیں نماز مومن کا معراج ہے مومن کے لیے کیا ہے معراج ہے تو نماز کے اندر کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے اور آخری فائدہ ہم آپ اس کو نہ بھولیں کہ نماز کی اہمیت لیکن نماز کی اہمیت جماعت کے ساتھ میرات کے بعد اللہ جو پہلی نماز پڑھائی ہے جماعت ساتھ بغیر جماعت کے پڑھائی ہے جی جماعت کے بغیر جماعت کے نماز پڑھنا عورتوں کا مردوں کا کام نہیں ہے آپ سرسل میں کتنی تاکید نماز با جماعت کی فرمائی ہے سورن ابو داود میں روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا جس گاؤں میں کھیڑے میں بادیا کے علاقے میں اگر دو مسلمان بھی رہتے ہیں اور وہ ادان دے کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جایا کرتا ہے اور سورن ابو داود مسلم احمد میں آپ کی روایت ابن عباس سے ہے کہ منسم انہر من جو ست ادان کی آواز سنیں اس کے کان میں پہنچے اور وہ جماعت میں نہ آئے تو بغیر کسی ردر شرعی ادر کے اس کی نماز مقبول نہیں ہے تو اس طریقے سے اور بھی بہت سے فائدے ساتھی اس واقعے سے کا یہ حصہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس سے ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں لیکن بات بڑی لمبی ہو گئی ہے آج اسی پر اتفاع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق دہ فرمائے اللہ تعالیٰ سیرت سے مکمل طور پر ہمیں اور آپ کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی سیرت کی محبت اور آپ کی سنت کی محبت کو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈال دے سبحان اک اللہ الا انت و بحمد اشد وال